بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ, اللہ محمد علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاک مسئلہ میں موجود تمام برادران اور شامین خارہ کو سلام علس کرتا ہوں شماسی کی طرف سے اور فضائل سلسلہ درس جو ہے درس مر اکیس سے پبلک سات ہے کیونکہ اس کتاب کی اربعین ہی فضائل عمر میں سے یہ ساتواں درس ہے اور سادہ نام سے شروع سے لے کر اکیسواں درس ہے اب حضرت مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں بھی حدیث نمبر بارہ اور تیرہ کا تجمہ اب حضرت کانوں تک پہنچانے کا شرب حاصل کر رہا ہوں اس میں جو ہے حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہمارے پر بہت زیادہ احسان ہے کہ اسلام کے عظیم نعمت شام سلم منور کرنے ساتھ ساتھ ہاں جی وہ اسلام ہمیں دے دیا جو اللہ اور رسول کو پسند ہے اسلام تام اسلام کامل ہاں جی اور جو وہ اسلام جس پر اللہ نے رضامندی کا احسار کیا وہ علیہ السلام کے ولایت کے ساتھ ہے تو ولایت علیم امیر کبھی نے سب سے زیادہ ہمیں تعلیمات عطا فرمایا ہے تو یہ رسالہ عرب بھی اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے جس میں چالیس حدیث ہیں سب کے سب مولانا علیہ السلام کے فضائل میں بیان فرمائے ہیں آپ نے تو اس میں حدیث نمبر بارہ کا ترجمے ہیں حضرت اللہ کے پاک نبی صلی اللہ فرماتا ہے کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اے لوگو اے مسلمانوں اے سننے والوں آغار ہو علیہ جس جس نے سے محبت کیا نجا اللہ بنات اللہ اسکو جہنم کے آگ سے نجات دلاتا ہے اللہ اس کو جہنم کے آگ سے اس کو چھٹکارا دیتا ہے نجات دیتا ہے جان گرامی یہ کوئی معمولی جو ہے ثواب اور اجر نہیں ہے اللہ خود قرآن پان فرماتا ہے امن ضحجۂ ان نار واحد خلال جنت فقط فاضا چونکہ قیامت میں دو ہی جگہ ہیں یا جہنم میں یا بحث ہے ہاں جی تیسرا جگہ تو ہے نہیں تو اللہ خود غلط فرماتے ہیں جس کو امن ظحجان نار جس کو جہنم سے نجات دلایا گیا اور واحد خلا ال جنت اور بحث میں داخل کیا گیا فقط فاضہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا گویا کہ جس سے یہ سمجھ ہے جس جس نے بھی مبلا سے محبت کیا سچی محبت مدد کی تو یا کہ وہ کامیاب ہوا وہ بھیج میں پہنچا جہنم سے نجات اور ساتھ ہی بھیج میں تقور یہ دونوں ایک ساتھ ہے کیونکہ قیاب میں ایک ہی جگہ ہے ہاں جی دو ہی جگہ ہے یا بھیج میں جائیں گے یا جہنم میں ہاں جی برے لوگ جہنم میں جائیں گے اچھے لوگ نئے لوگ بھیج میں جائیں گے تو عظیم گرامی حب علی گویا کی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے ہاں جی اور اس کے بعد بل حدیث میں فرماتے قالن ندیث نمبر تیرہ میں قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لوگ عثمان و آغاہ رہو خبردار ہو جاؤ منحب علیہ جس کسی نے بھی علیہ وسلم سے محبت اور مبت کیا تو کیا وہ اضا اللہ اللّہ ذی اللہ عرص تو اللہ تعالیٰ اس کو سایہ فرمائے گا اس کے اوپر سایہ کرے گا اپنے عرش کے سایہ قیامت کے جن معدین اپنے سدقین کے ساتھ ہاں جی ماں صدقین و شہدا و صالحین صدقین شہدا و صالحین کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں قرآن پرات کی آتے ہیں گروشن اللہ کی طرف سے انعام شدہ لوگ ہیں صراط المستقیم انہی کا راستہ ہے انبیاء امبیا صدقین شودا صالحین کا راستہ ہے ان پر اللہ تعالیٰ خلق قیامت میں قیامت اس شدید تفش میں جس طرح عدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے عدیز کا دیکھ کر یو سرب و جی شدید گرمی سے کہتے ہیں اتنی گرمی اور ہوگی بعض مراحل ایسے آئیں گے کہتے ہیں بعض کے پنڈیلی تک پسنے میں ہوگا پاس کے جو ہے ناف تک پسنے میں ہوگا بعض ہی کہتے ہیں گرد گردن تک پسنے میں ڈوبا ہوگا یہ اتنی ایک عجیب ماحول ہے شدید گرمی کا ہاں جی تو اس میں یہ بندے ان لوگوں کو جو علی سے محبت کریں گے سچا محب علی بن جائے گا. ان کو انبیاء صدقین اور شہر کے ساتھ ہاں جی عرش کے سائےت تلے ان کو نجات دیں گے قیامت کے حساب کتاب سے فارغ ہونے تک جو ہے عرش لائق نیچے اس کو سایہ فرمائے گا یوں ہم جو اس دن کے ایئر کنڈیشن میں اللہ نئے جگہ نہ فرمائے گا ایسی ایئر کنڈیشن جس میں ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے اللہ کی رضا بھی ہے اللہ کے رضوان بھی ہے اللہ کے رضامندی بھی ہے تو پھر اس کے الگ ہے لطف اعظم گرا میں تو ان عظیم حادثوں سے علی اور اولاد علی سے سچی محبت اور مدت جو ہے یقیناً جو ہے جہنم سے نجات اور عرش کے سائے تلے جگہ ہونے کا ہاں جی حکامت کے اس نفسہ نشے کے عالم میں ذریعہ وسیلہ اور بھیج میں پہنچنے کا وسیلہ اضاع کرامیں لہٰذا مینی حادث کے ذریعہ نظیم حصوں کے مقام منزلات کو ہم جانیں پہچانے اور ان سے سچی محبت اور مودت پیدا کرنے کی کوشش کریں البتہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں محب اور محبوب کے اندر ایک رشتہ ہے وہ رشتہ یہ ہے کہ چاہنے والا محب اور عاشق ہمیشہ اپنے محبوب کے انور پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام تو شادر نہ ہو جس سے میرے مولا ناراض ہو جائے ہاں جس سے میرے مولا جو ہے مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں اس کے غضب میرے اوپر پڑے تو وہ آپ اور میرا امہ علیہ السلام اور اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے ذات یہ سب کو جس چیز سے نفرت ہے وہ گناہ ہے آزہ نگر میں گناہ اور گناہ کی تمام اقسام سے یہ ہنسیاں نفرت کرتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں میں ہرگس گناہ کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں میں ہمیشہ نیک اعمال نیک سیرت نیک کردار اچھے اخلاقیات ہاں جی خدمت خلق اللہ کی سچی بندگی اور یہ سب جو ہے سچائی صداقت ذہنت امامانت یہ ساری اچھی اچھی خوبیاں وہ دیکھنا چاہیں گے اور تمام برے اخلاقیات کو وہ یہ ہنسیاں پسند نہیں فرماتا کیونکہ علی اور اولاد علی کا وہی پسند ہے ان کو وہی چیز پسند ہے جو رسول اللہ کو پسند ہے رسول اللہ کو وہی چیز پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ ہاں جی ان حیثیوں کا چونکہ یہی حسین ہیں جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے ہی اللہ نے ان سب کو پیدا فرمایا ان سب کو ہمارے درمیان بے ہے لہٰذا ان سب کو ہاں جی ہم کوشش یہی کریں کہ ان میں دل میں ان کے لیے مقام و منزلت اور حیثیت اور محبت و عقیدت مودت رہنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہمارے اعمال پر بھی اس کا اظہار ہو کردار پر بھی رفتار پر بھی گفتار پر بھی ہاں جی تمام آزے پر بھی اس محبت کا اثر ہو اور ہم وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جن سے یہ عظیم حسین ہاں جی ہم سے ناراض ہو اللہ ہم سے ناراض ہو, ہو اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو میں دعاگوں اللہ پاک ہم سب کو وہ کام کرنے کی وہ تمام نیک عمل بجا لینے کی توفیتہ فرما جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے نبی کو پسند ہے مولا علی اور آپ کے اعلیٰ تعار کو پسند ہے ان تمام کاموں سے ہمیں اللہ دور بھاگنے کی توفیعۃ فرما جو اللہ کو ناپسند ہے اللہ کے نبی اور اس کے اعلیٰ اتار کو ناپسند ہیں جو کہ گناہ ہیں پروردگار ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے نئے کاموں میں برچر کے جو ہے انجام دینے کے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیعتہ فرما آمین رب